کرم کی تری دود ن پیارے کرم کی تری دین پیارے گئی مربل اشاڑی آ ساتھوں عشک آ ہے باجی اسا تشک آ جیتی ہے باجی سداجی تم اصادی ہار بہ احب احمد تھا يا رهوة. تعالى الله محمد یا حضرت اللہ مفتی اعظم پاکستان بزرگ عالم دین جنابیاب الزیر صاحب ادلو دیگر کولمبائے اہل سنت عوام اہل سنت بزرگان ملت السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ شان و رودی حمد و بار بارگاہ رسالت ماب ملا صاحب سلا تو سلام کے اندر اجرانہ گرو دو سلام تو بعد دعنا جلا والا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو فقیر بندہ ان چیز نل ملتے ہک سچ رکھنے کی توفیق فرماے محترم برادر مقرم جناب محمد اسماعیل صاحب رما محترم مرحوما مغفورا دشال نہ ختم شریف ہے بندہ نہ حاضر خدمت ہے محبت والے نے فکیم بلایا اندر بلا لمین مولا دی والدہ مکرمہ اس مقدس محفل دندر بیٹھے نیک لوگ جنت الردوش اتا کرنا قبر دیا تمام منزل اس بی, بی پاک واستے آسان آمین تنا اس محفل اور مجلس کی منحصبت جس موضوع کا میں انتخاب کیا ہے خوف خدا تعالی بجائے اس لیے کہ میں مذہب اور عقیدے کی بات کرا اتقادی گفتگو کروں اس کے ذمن قبر کا ذکر اور اگلی منزل کا تذکرہ ہوں جائے گا جڑے پاسی ابھی ہر دن اپنا قدم رکھ رہے ہیں ان چند سورج کی گردش نال جو بنتے ہیں در حقیقت انسان دی زندگی دا قیمتی سرمایا لے کے جا رہے ہیں ساڈے سنی عملی دا شکار اور بد عملی دا نتیجہ بد اتنی ذرا غور کرنا وکا نہ آتے وتن لذی بنکر ربو گیا چلا جہا لوگ برائییاں مشر رہا جام کال کفر بن جتیجہ ان کا کفر سے مکد نصیب نہیں ہندی امام یاف رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے کامل اللہ دے ولی سن آپ فرمانے کہ امام ابو الحسن فزاری رحمت اللہ علیہ دے کول ایک شخص آن کے بیٹھ رہا سوہ ادے د کپڑا پیا ہوتا کہ اوچھا ابو الحسن فزاری احمد اللہ علیہ نے کہ بلیا تو اپنے منہ دسا ٹک کے کیوں رکھنا ہے تو وہ لگا یار گل سونا اگر منتھ نہ رکھیں پھر میں نے دسنا کہ ٹھیک ہے تمہیں دس کچھ نہیں آدھے کہنے لگا میں کفن چور سان مرے کفن چراؤں ایک مائی دفن ہوئی بی بی, بی مائی ہوں دا میں جا کے بیبر خود کفن ہاتھ پایا مائی نے اگو اپنا کفن پھڑ لیا میں گوڑے ٹیک کے اتنے زور لایا کھو واسے مائی نے چند میرے منہ ماری کپڑا ہٹایا تو پورے پنجے دا نشان منہ در لیا جی میں آ اس اسی کفن اس مائی دا جوڑیا قبر بند کی باہر آ گیا توبہ کی تھی. اللہ کیلا بن گیا پھر یہ واقعہ تابے دور دبا تابعین اور تاب کا لوکاں نے صحابہ اور صحابہ دیکھنے سی تو نے ابو الحسن فزاری کہ اصا پھر لکھی امام اوزائی نڑے بہت بڑے امام سن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حمز مام سن انہوں نے ان چھی لزور اس طرح کا ایک واقعہ گزرا تو آپ نے فرمایا اس بندے نچو بھی قبر کے اندر تم جتو کفن جو چرا رہا آخر ایسا چیر تیرا کمرے رہا مردیاں مردوں کیسا حالت و سائ کبلے والوں روخ ہٹیا سی یا کبلے ول روخ ہوں پتا نہ جدو گردہ رکھا ہے سامی تو اس وقت اندر روخ کبلے وال کر دبلے وال کر در کسی کا حال نظر آدھے سن اس آر جے سی پوچھتے ہو تو پھر میں اکثریت ان لوگ وکھیے رخ رخبے تو ہٹیا اوزائی احمد اللہ واپسی جب جدیا تو انہوں نے فرمایا انجون جنہ دا رخ کبلے تو ہٹیا نو موت ایمان تہ آئی آتی جن بہت ایمان ہو رخ ہوبلے تو ہٹ جی انہوں نے یہ آیت پیش کی مامی یافی نروز راہی نکان آت بتن لذی ن ساؤ سوان کزبو بیا تھا اللہ دی آیات دی تقزیب نبی پاک دی شریعت کا مزاق توہین یہو جا کم پھر بندے کے منہ چکر جس کی وجہ نتیجہ اور انجام یہ نکلیا کہ ایمان تو ختم ہو گیا خاتمہ بالخیر خیر رب جنہیں حمد خدا واسطے درود مستفا واسطے نیک انجام متقی پرہیزگار واسطے خطبی تھی سن ہو الحمدللہ رب العالمین بلال وسلا تو الا سد المرسلیم ولاقبت لل متقی اچھا انجام کن لوگوں کا ہے متقی لوگوں کا تسی سنی جڑے حضرات مینو ایک گل اعتراض ہمیشہ رہا ہے گل ویکو دے لیوں میں خری کرنا یہ مطلب نہیں جے گھر کا ننگا ہو کے بیٹھا ہوا تو آخنا نہیں انہیں کپڑے پائے نے تو دجے کا لاڑا ہٹ جائے تو اندر ڈنڈا لے کے دوالے ہو جانا خرا تے سچا بندہ ہوئی پام اپنا ہو جا غلط کام کرے آخو گلط کی سن کوئی ہوسے پاشد جانبداری اسلام کوئی نہیں دنیا دنیاداری تو بندے کر نہیں اسلام میں چلا دے مذہب میں جانبداری کوئی نہیں اتے وہ روا رکھا ہے جہا بندہ صحیح ہے جا غلط ہے ان اکھنا غلط ہے پامیں کسے برادری نہ ہو کس واسطے زور دتا جائے اہل سنت و جماعت کے امل دی اسلام امل سلاح تو امل سلاح مفقوط ہوئی ختم ہوئیے انہوں کے اقید بگڑنے شروع ہو گئے اتقاد چی جی فساد آ گئے ہاں جی اس واسطے دن ب دن بد مذہب ج لوگ بہت زیادہ فیل گئے مولویا سڈیاں زور لا چھوڑے کہ یہ نہ پیلن ابھی رہ جان لیکن نتیجہ نکرے نکلے جنا ایک بن اگے مارے وہ بند سارا روڑ کے ٹر گیا ہے پتہ نہیں ریت کا بن سی کیڑی شہر نتیجہ گلط نکلے جے نتیجہ غلط نکلے تو سمجھ لو تو سن قدم اٹھایا ہے وہ غلط ہے جو طریقہ کار ہے گلط جو صحیح طریقہ کار ہے سی طریقے اپنا دے تو یقیناً تڈے واسطے کامیابی ہونی سی ج بندہ ناکام ہو جائے تو سمجھے میں کوئی غلط رستہ اختیار ہے حضور فرماند نے المو میجول دو بارہ ایک سوراخ ڈنگ نہیں کھانا اسے تو ایک بار ڈنگ کھا پھر رات ڈک دینا یہ مومنٹ کا کام نہیں ایجی سے بار بار ہی کھا سمجھے ایمان ہی بیچارے کو نہیں رہا اس واسطے یہ نہنیا دلی میں ایک ہی ویکیا جیبریر گیا جناب مطلب کن تت رکھا جی ہکا ماریاں پانچ سات اکثر آیا جناب مطلب ایک سرکار دی رحمت پہ بیان ہوں شان بیان ہو رہی ہے فلان بیان ہو رہا ہے نہیں پتا جو پوش اس سے برادری ساری بیٹھی کلو خدا دے دسو گروس دسوال آرام کا کوئی پاکی کلیٹی کا پتہ ہے کسی تو نتیجہ یہ نکلتا جناب کہ وہ اس واسطے تو کیوں پھر گیر جان ان میلو کو لے جائے ساری دنیا دے بعد مذہب کٹھے ہو جان اللہ کی رحمت محلہ عبدل صاحب لوگوں بدل سکتے بدل سکتے کیوں اس واسطے کہ انہوں دین اسلام پڑے ہیں؟ اندی پاگ کے دینج انہوں نو پتا ہے کہڑی شاہ غلط ہے اور میں تہن شرطیہ کہہ رہا خدا بھی قسم پورے قرآن ادیش سوائے اہل سنت و جماعت تو دوجا مدب ایک دعویٰ کرنا کوئی بندہ ثابت کر کے دے سامنے حدیث سے قرآن پیش کران گا تو پھر تہن پتہ بھی لگ جائے بار صورت خوفے خدا یہ موجود اسے تے گفتگو ہونی شاید ہو سکتا ہے کسی کے دل اندر اس پے مجمے اس مالک دا خوف آوے وہ یاد بیٹھ جائے اس فقیر دی نجات ہو بلیو اپنی نجات کا بہانا لب رہا قرآن مجید دی یا کریمہ سنو اللہ العالمین مولا لرمایا ڈرو رب تو ڈرو تقوی کا مانا ڈرنا اتر کا مانا ڈرنا فرمایا رب کو ڈرو لوکا رب مخاطب ہو کے فرمایا اپنے پاک حبیب دے پہلی آیت پیغام ناس واسطے جیڑی رب نے نارل فرمائی یوگی سی آ مد سر اے چادر ہون والے ہبی با ہو جاتے لوگوں ڈرا ان ڈرا ڈرا پہلا پیغام اللہ دے پاک حبیب نا کملی والے حبیب نے تبلیغ دا آغاز فرمایا نبی پاک نے دعوت جڑی نو دتی لوگ دے ایسے زر تو شروع ہوئی ہے اللہ دے پاک حبیب ان زر لوگوں ڈرا اور تیسرے مقام تیر اب نے فرمایا ان نبادالے کو مشئی کون یو خبل یا فلاں خاف بولو نا شبحان اپنے, اپنے دوستان نو ڈر یا اپنے دوست خا فو ہم فرمایا شیتان دےلیا تو نہ ڈرنا تو نہ ڈرنا منافکا تو نہ ڈرنا بےمانہ تو نہ ڈرنا چند بم بڑائی بیٹھے او منا ڈرنا وا سا جی تم رب تو ڈرو تم اگر تھی ایمان والے ہو تو میں رب تو ڈرو جڑا ایمان والا ہے وہ اپنے اللہ تو ڈردائے شہر تو ڈر گا نہیں قرآن سنن دیا ہونا قرآن سنتے جاؤ حدیث سنتے جاؤ شیر سنتے جاؤ بے شاہ سناواں گا سارا نے سناوا گا انشاءاللہ شاء اللہ دوا کروڑ لا سونا سو سونا, سونا کے مندو آج جناب دیش چوتھی آیا تم العالمین کا رو لال ون لی جہرا رب کا پیارا ویکن اپنے اپنے جناب تعلق پیدا کر دے فرمایا وی نہ اللہ ہو گئی نہ رب بہ اور اپنے رب سے گرتے ہے پیڑے آزاد الادے آزاد تو جڑا حشر اشر جناب والا میدان نے میشر کے کیام سے اگوالا رب نے عذاب رکھے ٹو ڈردی खशोको लोगो बखशो मैं रब तो डरो बड़ा खराब है बड़े डाकूते चोर पे ने जा वाले वास्ते बड़ी मुसीबत रात नुजरद कि डाके का खतरा पे ساری کیتی کرتی کھو نہ لین اسی بار اسی طرح بندہ ہے خدا رب دے جا راہ ترنا ہے تیرا بھی ایک سفر جاری ہے تو اپنے رب بچا اپنے رب دوڑ وی ہر دن تیرا اپنے رب ویوں لا رہا ہے تو رات جس حالت گزارے دن جس حالت گزارے مگر یاد کر لے ایک دن چڈا والے جانا دی والدہ گئے جناب سا بلی تین نبی تر گئے بادشاہ بادشاہ نے خواہج پا پیار والے جنہ تو بغیر نہیں سرپ نہیں لنگ سکتی وہ بھی اس دنیا تو تر گئے نہیں رمضان دا مہینہ آیا تر گیا اے پیغام دے گیا ہی ہے لیا اے چار دن دیکھ میلے خوش نہ روی اپنے رب یاد کری رستا صاف کری جی رستے ایتھے نفس بھی اندر کھبے پاسے بیٹھا ڈاکہ مار دے اگے جناب ادا بے خدا بھی نہیں اپنے رب وی جی رستے کے اندر کنڈیا والی بوٹی کنڈیا بوٹی آ جاتی ہے کدھر سجے کھبے کنڈے نہ پڑ لین بندیا تو رب دے را سے ترن والیا پی رستے اندر ہزارا کنڈے پی کوئی کے بٹھائی حجی جو چنگیا سوبت نہیں ملتی پہ سوبت والے نہیں حج جو اہل دنیا کا رخ کرو گے جو اہل دنیا کا رخ کرو گے سکون خاطر کہیں نہ ہوگا جو اہل دنیا کہیں نہ ہوگا شری کے غفلت ہزاروں ملیں گے شری غفلت ملیں گے لاکھوں شری عبرت کوئی نہ ہوگا ارے شری کے غفلت مل گیا تینوں پریشانی تو سوا اور کچھ نہیں ملنا آ کے سکون دل کا لینا چاہنا در تو ملے گا جتھوں سونے سبھی گرقا ملے آئے سیاح ہو گیا ہے بلدے کی نے فرمایا پل خرشا کم ولی کم نارا بچاؤ اپنے بچیاں نو بھی بچا گھر بچاؤ اپنے و ایال نو بچاؤ اے بادشاہ اپنے بند اپنی عوام بچاؤ کہڑی اگ فرمایا وقو دو سو بل ہا دے دے اندر جلن واسطے رب نے دو چیز رکھیں جلن گے دوسرا پتھر جلن گے ایمان والے آئے تھو دی اگ بل دیے لکڑا پانے یا سوئی گیس نال بل پئی تے جہنم والی اگ انسان کے لھران بل دیے چیزاں چیزوں انسان پہ میں کیا کرنا حدیثے پاک کے اندر میں الفاظ پڑھ کے انبن ابا سن ان کال المان زل اللہ يَا رسول اللہ اللہ علی کو پیدا ہوا يا, يَا رَسُولَ سہاو یار سو فَقَالَ بینا فکالا قَوْلَهُ تم تو مل خَافَ ف وَخَافَ وائی حدیث دے الفاظ پڑھے نے ماں بحری نے والو خود بھی جہنم تو بچو اپنی اولادا کردیا نو بھی بچاؤ اے آیت جدو کملی والے صحابہ تلاوت کی کملی والے نے نو پڑھ کے سنا بیٹھا سی جناب چیخ ماری جا کے دل نے ہاتھ رکھیا دل دے اندر دھڑکن ہال موجود سرکار نے فرمایا الہ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ سرکار نے جدو یہ پڑھایا ان جنت دی بشارت دیتی جنت کی دی بشارت دو بعد صحابہ کرام نے ار کی کملی والیا کیا سی کوئی ہے جا جنت کی بشارت لوے آپ نے فرمایا تسا قرآن خدا دا پڑھو رب پیا فرما ہے واضح الفاظ کے بلے من خاصا مقامی فرمایا اے اسے بشارت ہے جنت جا میں رب دے اگے کھلون تو ڈر جائے اور میں جدوں دھمکی دیا اپنا ڈر سناو فوراں ڈر جے ان جنت دی محمد اربی خوشخبری سنا جڑا اگوں آکڑ جاوے مڑ سیدا جہنم جاوے اس واسطے اے چار دن دی جڑا موت رب نے رکھی ساسے ایسے جڑے آئے کس مقصد واسطے آئے آ مقصد طرح سمجھ اور خدا دے ویکھو بھائی ویلیو آم ایک بادشاہ چھوڑ دے دو سپاہی کو بندہ کنا ڈرد ہے میں ایک سفر پہ پیا کر انہیں گا لایا سی تھوڑی دیر گزری اگے جا کے اس ویگن والے راہ دلی آئی اس گلی در لیا میں کیا بےلی آ راہ جانا سی سی دے تڑ کیوں گیا کہ اگے ریٹ پہ پہ ڈر خطرہ بڑا لگا کھڑ لے گا بھائی گلام محمد صاحب ڈرائیور بیٹے نے یہ بہت پتا اس چیز اور میں کی اشرف ہوتا ہے روڈا دے اور ریٹ پہ پوے ای ریٹ پہ میں ڈر گیا کدھر فل نہ لین تو چلان ہو جائے گا میں کیا یار گل سن اتے تو روڈ بدل لے آئی پولیس والوں تو بچوں آس پہ میں کہو خدا کے بندہ گا لائی بیٹھا ہے انگریز دے انہوں سپاہیاں دے قانون دے خلاف کی تے, تے روڈ بدل گیا ہے ڈر کے ماتے نلان ہو جائے تے جس خا لے کائناط تیری شاہ رگ تو نڑے میں ذرا گلی بدل کے وی میں کسے کسی روڈ پاس نہ رب تو نس کے بخا کتھوں تک جان کتنے نسنے کدھر جان کتھوں تک نسے گا میں کہ وہ سنبھالنے کے حقیقی کول جڑا سورت رحمانچ بول کے فرما یا ماو شرل ولسے اے جنو انسانوں اتال میرا رسما رو لا تجونا بے سلطان میرا رب فرما ہے اور جتوں انسانوں جتر بھی دوڑ کے جاؤ گے میں رب العالمین دی بادشاہی ہوئے گی بندہ نستا بڑا ایماندار دسو اللہ سونے کول کدر جے جدر بھی جے گا اسے بادشاہ بھی بادشاہی اسی بھی سلطنت ہونی ہے میں کیا بے لیا کتنے تک نسے گا کہڑی گلیاں تدلے گا ਦੇ نے کول تدل سکی اک تک ویچ دیے پر میرا رب تی ویخ دے حضرت جناب ساری خدائی کی نظراں نہ جان حضرت بابا جناب گاطا گنج بخش رحمت اللہ سرکار آپ لکھتے نے اپنی کشفل محجوب شریف دے اندر فرمایا ایک بادشاہ سی بادشاہ جناب عورت نو جابر جا کے جبرن زیادتی ارادہ کیتا جدو اپنے مکان دے اندر لے گیا لگا سارے دروازے بند کر دے مائی نے آکھیا بی بی نے کیا سارے دروازے تے بند ہو گئے مگر ایک بوہا ہال کھا کہ لگا تین آکھیا سارے بند کر کھلا رہن دے لگی بی بی اور رک دیا بندہ وہ دروازہ ایسا چی کھلیا ہے جتوں کوئی بند نہیں کر سکتا پاوے ساری دنیا بند کرے وہ بوہا بند نہیں ہوگا وہ کہنا لگا او کہڑا لگا. کیڑا دروازہ ہے جڑا بند نہیں ہو اس بی بی نے کہا وہ دروازے رب والا رب جتوں کی ویکدائی اس دروازے نوں کوئی بند کر سکتا گل کی کچھ بندے دی چیخ نکل گئی پیرا ڈگ پیا کہ لگا بی مینو بھی جہنم تو بچا لیا بچ گئی اہ مینو بھی بچا لیا بچ گئی کیوں اس واسطے رب فرما د قرآن مجید اندر در گور فرماؤ اللہ رب العالمین فرما د قرآن دی نصیحت ہی فائدہ دے گی جڑا اپنے رب تو ڈرے گا جڑا ڈردا نہیں ان لکھ قرآن سناؤ پر کوئی اثر قبول نہ پاؤ می جو وسے بہلی پتھر د اے تو کہڑی شہ جمنی ہے پتھر پتر کی نکلنا رب فرما دیر قرآن پہ اثر کرتا ہے جڑا میرے ڈر میرے خوف تو ڈر جائے میرے عذاب تو ڈر جائے آدر قرآن میں احادیث مبارکہ پڑھنا کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا سات شخص ایسے نے سب تو ست شخص ایسے نے कयामत वाले दिन जदों कि सा लभना छाव मुक जाने सवे नेले सूरज पहुंच जाना है धरती बदल जानी है हालत होनी है हर किसी का पिंडा नंगा होवेगा किसी के पिंडे से कपड़ा नहीं होना औरतान भी नंगिया مرد بھی ننگے ایک دجے دلوتے ہو گے مگر کسی نے پتا نہیں لگنا لال کون کھلوتا ہے اپنے لال والے کی پچھان بھول جانی ہے سرکار دی تھی گملی والے ننگے ہوں گے تو دوجہ نوے سرکار نے فرمایا خوف ہوئے گا اس وعلے اپنے آپ دا پتا نہیں رہنا دوجے دی خبر کتوں ہونی ایمان والے آ سونا بحبو فرما دے ایسی سختی دی حالت دے اندر کی ہوے گا رب سونا ہر پاسے تھوپ ہوگر ست خوش نصیب ایسے ہون گے جنہوں رب سونا اپنی رحمت کی چھان فرماے گا دلو ہو ملا دل ہی یوم اللہ دلو فرمایا سات لوگ ایسے ہو گئے رب نو رب نو اپنی رحمت والا سایا کا فرما جسے لے کسے بھی چھان لگنی اس لئے صرف میں ربو لا لمین بھی چھاں ہومان والے کملی والے نے فرمایا پہلا خوش نصیب ہے امام آ دلتے انصاف والا بادشاہ جہرا اللہ دے دا قرآن بے شریعت دا قانون چلا سی قیامت والے دن ترفتی دنیا چبو لال می ن اپنی رحمت کی چھات فرما غور فرما اے سنی مسلمان آ ہمیشہ قرآن سن کے ایمان تازہ کر رب العالمین قرآن فرما دے فرمایا لا تو کلو کل سن لو ایمان بننا جانا لوگ نے اپنے رب دے دل سخت ہو گئے دل پتھر ہو گئے انہوں دے نہ کوئی واد اثر کرتا سی نہ کوئی نصیحت اثر کرتی سی بوار تم نل لایا تو ملو مل والا سب تو وڈی صدا دل دا سخت ہو جانا ہے جناب جانور درندے پرندے چنگے نے قربان جائیے جرا کو فرما حضور نے فرمایا سبا تیو لو بلا ان نور سایا رب اپنا چھا اپنی اطا فرماگا جنہ ایک فرمایا امامن ادل آدل بادشاہ انصاف والا انصاف والا کہڑا بادشاہ ہوا محمد اربی دان گا دوسرا چور چکا ہو سکتا ہے پر بادشاہ انصاف والا نہیں ہو سکتا دوسرے لفظ <سؤال> جناب حضرت علی مرتضی شیر خدا جیسا بادشاہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> حضرت حسن مجتبا جیسا حضرت سدی کے کب برجا جان داد آلمگیر سی رنگ فرما دوسرا فرمایا و شا نا شافی عبادت الا فرمایا وہ نوجوان دی جوانی اللہ دی عبادت گزر جاندی ہائے <محن> ہائے <محن> <محن> <محن> <محن> <محن> ایمان والے آئے پھٹ دے گا جبانی چڑھتی ہوئے رب نو یاد رکھے اپنے خالق دا خوف دل بٹھا اور سمجھے میرے نال رب وسد پیار میں اگر پیڑیاں ویچا رب میرے نال جی گھر دے اندر بیٹھا رب میرے نال جب یہ تصبر جما گا جد دل دون گا یقیناً ہر تھا تے اپنے رب نا ایمان والا جد کیا دل آئے گا آپ بھی جنت جا یارہ نو لے جرم پہ کرنا شاپ نشا فی باد آخر سلطان باہو دی زبان سنا و سلطان لا ردھین فرماند نے راتی وہ ای دہاں روے حیرانی کی جانے نفسانی ہو کری عبادت اور کچھ حاصل ہوے تو ضائع گئی on me. Oh. scornacked the band law ع گزارے عبادت خالی مسجد خالی مشیت نہیں تو کاروبار بھی کر جتھے ہل بنتا ہوئے تیرے رب دا معاملہ تعلق تیرے دل دے یاد خدا بھی دل چ بٹھا قسم خدا بھی جنگل جو بیٹھا ہوئے گا وہ اللہ کے پاک فرشتوں کے جرم چوگا شاب فی با دلہ میں نوجوان لکھ ترے نام چل گئے سومی لا بیٹھا دو شخص چڑھتے نے دکان دے آخیا کپڑا دے آنا آخ شادی آئی ہے پتروں بھی شادی تیرا میں انہوں نے کپڑے دے نان کٹھا کرنا دوسرا جان جانا ہے دوسرا ایک انسان جانا ہے بے لیا مین بھی کپڑا دئی آخے کہہ جا کپڑا یار والا کپڑا دے دو آخ آ کے پیا منگلا میرا نوجوان پتر مر گیا انہاں دے گھر شادی ہے میرے گھر ماتم پیا ہوں ایمان والا لکھا جان مرنے ویخنا ہے نبی پاک سرکار گزرے صحابہ ہس دے سن پے مداق پیک کرتے سن آپ سے سرکار نال گزر ہویا فرمایا اکثر سیک مل فرمایا بہت لستا پھلا چھڑ دیئے انہوں ذکر تو یاد کرو اپنے آپ چسو نہیں فل جب حاقو کلی لو کسیر رب فرما ہے و ایمان مان والو تھوڑے ہسو زیادہ رو کیوں تیرے میرے امل دے لیں خدا دی قسم کدرے تیرے میرے املوں کا پردہ کھل جاوے اگر تین مینو نظر آ جان گنا کی تے ساری زندگی روے لگ جاوے ایک بدل گئے امام کے مسرت اللہ سال ہو گئے 20 سال اترو مگا گزر گئے پچھیا پوچھا بس ہونا ایڈا گناہ کی تائی فرمایا ایک دن میرے گھر مہمان آیا ہاتھ دھوتے دی دیوار دی مٹی لے آیا پچھن تو بغیر اس دیوار دی مٹی نال ہاتھ دوائے نے بھی سال ہو گئے نے رو پتہ نہیں کیا مت والے دن کی حساب گا موما کئی حق ماری پھر ایک مٹی بغیر دیوار تو گر پہ تھلے گری مٹی بغیر پچھوں چک لیے 20 سال روندے گزر گئے اگوں کی منزل یاد اس بے پرواہ تعلق پینا ہے ذات خدا کے ایمان والے رکھ فرما میرے پاک مستفا نے فرمایا اے میرے رب کریم میرے اس مان تو حساب تنت دو میرے عثمان گلی نگیر حصاب و جنت کا فرمانی کیونکہ اتنا ڈر خوف والا ہے تیری بارگاہ کھڑو نہیں سکے گا تیرے تر کو پہ آگے نہیں آوے گا پیش نہیں ہووے گا یا مولا میرے اسمان نو بغیر حساب تو جنت دیں غور فرما حضرت عثمان گلی پاک سی قربان جاواں قبر جا کے بیٹھنا تینو مینو مولویا کئی نے بڑا بے پرواہ کر دتا اے بڑا بے خوف کر دتا اے اسیئے ہوئی امھی بیٹھے ہاں رحمت خدا دی بڑی اے جا گے سی جنت تر جان گے مگر خدا دی قسم تو رب دا قرآن نہیں پڑیا نہ اللہ دے نہ رب دے حبیب دی حدیث پڑی نہ اس مولوی دا بیڑا ترے تین سنائیے تینو رحمت خدا دی امید کیا حضرت عثمان نو امید کوئی نہیں سی ان صحابی رسول جنو کملی والے نے جی جنت دی خوش خوشخبری سنائی مگر رب دی بے نیازی تے جدو نظر پائی جا کمر پہ بیٹھتے سن رو رو کے قبر پیوں چڈنی قبر پانی پوچھنا سونا اینا گرییا زاری کیوں فرما دو فرمایا میرے پاک مستفا نے فرمایا قبر قیامت وچوں پہلی منزل قبر ہے جی اتو جان گئی تو اگے بھی چٹ جاوے گی آدر غور فرما حضرت حضرت علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن پیغمبر رب دے اپنے پتر حضرت یحییٰ علیہ السلام یا سلام ناستے ٹرے تین دن ہو گئے پتر نظر نہیں آیا جدو باہر جاندے نے جا کے دیکھا جنگل دے اندر قبر کھود کے حضرت یہ پیگمبر سینے تکو کے رو رو کے اپنے دے ہنجواں قبر ادھی تھری کھڑے نے باپ نے حالت دیکھی پوچھا بیٹا تین دن ہو گئے نلاش کردیا کھے کمر چھ آلو گیا ہے بیٹا حضرت یہ ارد کردے ابا جی تسی فرما دے سو جنت دے جہنم دے درمیان جنگل بہت بڑا ہے جو پاس ہونا ہے دے اترو ہوئے آبا جی میں یہ اترو بگا کے وہ سفر پہ طے کرنا تاکہ جہنم تو بچ جا جنت چل جا اے مسلمان اگار اللہ دے پاک پیار اتنا نو رب دی رحمت دی امید نہیں سن کہڑی شہ پتے نہیں سن پر تین مینو نفس نے غفلت پائے رب فرما والا یا گرن کا تینو نہ مردو دھوکھا اکبر لجبال فرما شخص گناہ کرے رحمت دی امید رکھے ادھر گناہ کرے آ بخشے بخشا جاگ گا فرمایا سمجھ یا جہل تاد حملہ پکا شیتان اللہ دے پاک حبیب دی حدیث پہ سنانا فرمایا وہ شاہ بنا شاہ فی عبادت اللہ جرا نوجوان رب دی عبادت تیت جوانی چڑھ دائے انوی رب قیامت والے دن اپنے عرشدہ سایاتا فرماوے گا اور تیسرا فرمایا وہ راجولوں قلبہو معلق بالمسجد خارا جمن ہو ہتا یا فرمایا تیسرا کچھ بستو جا دل مسجد نال لٹکیا رہ مسجد چو نکل ہے, کاروبار پہ ڈال پر دل مسجد نال لگائے اسے کوش کام تو فارغ ہوا مول مسجد جا رب نو ایسے ہو دل لٹکیا رسجد فرمایا ایسا خوش وقت بھی اس تپتی تھوپ در جدو ہر پاسے نفسا نفسی ہوئے رب سونا اپنی رحمت والی چھ جی میاں شیر ربانی رب پیار ہومت کسی دین ہو رب دی رضا خاطر دنیا واسطے نہیں آکھے کہ بچہ لینا پیر کول دنیا دا چکر پی گیا نا جی جی میری جناب فلانا گھر کے اندر جگڑا پی گیا ہے جی گھر نہیں پیاؤ دی سس نما جگڑا اے دنیا دا پیار دنیا واسطے نہیں اوے سان لگی ہے پیاروں دل پیار رب کی خاطر رکھ مڑے پیار اسلے کام جد بیلی بیلی تو دور نہ جان گے اسماعیل صاحب دی والدہ اج قبر کے اندر جڑا رب دے کے پیاروں دل چ پیار آیا ہوئے گا اج قبر اندر بھی کم آیا ہوگا وہ نہیں بچانے او تھے بچا اتے نہ کوئی بادشاہ بچاوی نہ کوئی چوتری بچاوے ہر دا دس مٹی بے جاوے میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے فرمایا حدیث دس رسول اللہ المسجد مسجد سرکار آئے کچھ حصہ پہلو سنایا سرکار آئے صحابہ ہستے سن پے میرے پاس محبوب نے فرمایا سو نہیں موت ذکر کرو موت کرو فرمایا کوئی دن سا نہیں آ جس دن قبر یہ تین آواز آدھی ہے آدی آن آنا پہ کل بہادر ویلیاں میں کلہ کھانا میرے اندر کوئی ساتھی پیارا نہیں بنے گا جی تھے یار بنائی تین کمل کم آؤ گے دوسرا فرمایا دو لیا نہ پائے بیت الغربت میں غربت دا گھر مسافری دا گھر واہ نہ پائے تو دودھ فرمایا میں کیڑیا دا گھر کبر تین آواز روزانہ لا دیے تو نہیں سن دو ری میری قبر روزہ نہ پکار دیے او میرے تے چلن والے آ کر کے نہ چلنی میںربت مستیری وہادت واشک خوف کا چل رہا ہوں جی میرے اندر آنے اپنے واسط رول فتح بدلا محبت ایمان لے گیا عمل والی زندگی نہ لے کے آپ رب دے رب دبیب ناضی کر کے بیا دل سخت ہو جانا دل سخت ہو جان دل سخت پتا کیون ہوتے ہیں گناوں کے دل سخت ہو جان ماسیت دل سنگ چڑھ جاتا ہے تے دل کا سنگ کیونر ہے دل کا زنگ اتر جدو تیرے اکھوں خدا دے داستے نیر وگ دے کملی والے حبیب حریف فرما رہے حقیق ہر انسان واسطے ہر مومن واسطے کہ اپنی ایک کلیا مجلس س لاو جدو کوئی نہ بیٹھا ہوئے اس نکرے لگ کے اپنے گنا یاد کرے یاد کر کے سارا نقشہ لیاو کتنا ٹی وی دیکھا سی کھے یار برائی سی سامنے رکھ کے پھر فرمایا کملی والے نے جنا رو سکتا ہے روے اپنے رب تو معافی منگے رزو مجلس لگی ہے لکھ ترنگا لا کے بہن والے آ کدی اپنے گنا ترنج نہیں لا کے بہ جا کدی اپنے تنہائی اختیار کر کدی گنا مار چالی سال کی گلاری بیٹھا سوائے گناہ تو نہیں کیتا ہی پر کبھی رومنا بھی تینوں نہیں ہوا نبی پاک سرکار نے فرمایا دو یار بیلی محبت کرنے والے رب کی خاطر خاطر رب دی خاطر پیار ہوئے دے رب دی خاطر جدا ہوں رب دی خاطر پہلا لوگ آپس دے سن تے ایک دجے کول حال پوچھنا پتہ کی کھنا کیفا حالوں کا ماں رب کا تیرا اپنے رب نال کی حال ہے اپنے رب نال تیرا کی حال ہے کی دینوں کا تیرا دین دے کی حال نے تیرے دل کا کی حال سیوا پوچھتے سن اچھی جدو ملنا بال بچوں کا کرا حال ہے جی کاروبار دا سنا مجی ہوندا کی جی کی بی جی سی بنیا ہے جی جی کتاب بی گیجے سن تو کی بنیا دنیا دا حال پوچھنا ہے پہلو جو منہ ملتے سن آپس جب کا پوچھتے سن دل کا پوچھتے سن تو دیتے سن ہے م... یہ مذہب کا جزو آزم م... کہ دین دنیا پہ ہو مقدم ہے م... یہ مذہب کا جزو اعظم م... کہ دین دنیا پہ ہو مقدم م... نئے طریقے میں لے کے نئے دوست ہوگا سب کچھ یہی نہ ہوگا یہ دنیا اگے دین پیچھے رات بھی دنیا گردانی گزر جاندی ہے دن بھی ایسے پریشانی گزر جا دنیا مڑ بھی پوری نہیں ہوتی وہ مومی نہ چنیا کی فکرا نہ رکھے رزق کی فکر خود رب پیا کر درما روا مت اللہ کبھی قرآن فرم کوئی چلن والا جانور ایسا نہیں جہد رزق رب نے اپنے تے لازم نہ کیتا ہو یاد رکھو بھائی اللہ نے جنت دن کا وا نہیں کیتا. شرط لائیے کرو گے تو دیا گا رزق واسطے کسے جگہ سے شرط نہیں لائی کرو گے تو دیا گا فرما دینا بھی تو بھی مل جانا ہے میرے پاک حبیب فرما دے جے بھروسہ کرب تبکل چکرے دینا رب ای فرما دے گا اچھا مان لو دسو پرندے چوکیا فیکٹری لائیا نے کنیاں موجیا بیجی نے سویرے اٹھتے ہیں شام کو ٹھنڈ پاگ واپس آ اور قربان جائیے دیکھو حالانکہ نبی پاک باقی جانوروں کی گل بھی کر سکتے سن پرندے بھی کیوں اس واسطے کہ باقی جانور اپنے اپنے خوراک دے نال رے جنگل چھ کھان پین پی سودا سامان ہوگئے انہوں دا جنگلی جانور ابے رہے باقی جانور نے جیب سبزا ویخ گے اتے پٹے ویلتے ملدے نے او دے نال نال رہنگے پر کوئی اپنا حساب کتاب نہیں دیکھنا ہوں رات ان پیڑ جی درخت سے مل جائے بیٹھ نے صبح خالی پیٹ اٹھنا جدھر مردی رخ کرنا رس کگو انتظار چمان نال دسو ہوں کہ نہیں مر کے آ نے کملی والے حبیب نے فرمایا جی تھی اللہ دے بھروسہ کرو رب او رزق کرنا فرماوے جیسے پیٹ خالی پرندے پر اسی پتہ ہی بے یقینی اسی ہاں احے یار بندہ اگر کہہ دے کسی نو کہ یار تیرا رزق کروزی میرے کو لے تے بندہ مطمئن ہو جائے یار میرا رسک لگا ہے نشے جی فراج ہو سکتے ہیں پر رب فرما ہے بندے اور روزی میرے میرے کو میں دینی ہے ہر سورت چنی ہے ایماندار دسوئے جہاں پتھر درج کیڑے روزی نے انسان نہ دے گا چکیرے کیڑے وڑی موری لا کے پانی بھیج دن دمان والے آ تسک روزی جوگے رہ گئے جنا جن رسک فکر کرے گا اپنی آکبت بھی خراب کرے گا رسک کا دا سامنا بھی نہیں وھا سکے گا مت تو آسک دا فکر جائے گا چکر دیکھو دو بندے نے کھلو کے ریڑی پہ لاندے ریڑھی پہلے بھی فروٹ لایا انہیں بھی فروٹ لایا وہ آدھا رپئیے پار پیے پار پہ پار پہیے پار پہیے پار ساری تیاری رپئیے پا نے رات لائی جان ہے دوسرا چپ کر کے کھلوتا ہے جی ان بولنا بھی ہے تو نبی پاک سے دروت پلنے شام رپیے پالنے کی دہڑی بنتی ہے سو دیڑھ سو دی معلوم ہویا جی بندے دی فکر نہ روزی ود جی ہوں تے پھر جا ساری دہڑی چپ نہیں کی ٹوکر بہتا بننا چاہیے سر سو بنیا وہ دیر سو بنیا جا چپ کر کے پیچھا رہا ہے معلوم ہوا دی تیرے فکر نہیں صبح اتار دینی نبی پاس کے شریت کے آلم لکھتے ہیں کہ صبح دی نماز دا جدو وقت ہوں صبح دی نماز دیلے دے رزق اسمان تو اتر پہ کس لیے اتر صبح دی نماز دم جا بندہ اسے لے اپنے ہوئے گا. رب کی یاد بیٹھا دا حصہ زیادہ بھیج دے گا وہا حصہ زیادہ مل جائے گا ایمان والے ایسے واسطے کلندر اقبال فرما دے لیں فرما بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے ناؤ امیدی سے تجھ کو امیدیں خدا سے ناؤ امیدی بتا تو صحیح فری خدا کے بندے آؤ اور بوت انساناں دے امیدان لا بیٹھا رہی. تیری امید نہیں ذات تبدیت نہیں کلو تھوڑا امید ہے بوسا نال امید خطرہ ہے جتردار دا آخیا نہ ملیا نہ منیا نوکری تو کد دے گا دا چودھری دنیا نوکری تو کد دے گا جب دا نہ منیا پھر انہیں رین دینا نبی پاک نے فرمایا سفاد پنجہاں شخص راجو کا کرن اللہ مرد جا اللہ نو یاد کرے پنجواں مرد جہا اللہ نو یاد کرے خا لے تنہائی کتنے کلیا بیچ کے اللہ نو یاد کردہ کیونکہ دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی, تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجم نا ہو پھر تو خلوت میں اجبی انجم <سؤال> سارے مل کے کہہ دو ذوق پیدا ہو جائے پھر تو خلوت میں اجبی انجم نارا دل میں ہو یاد تیری اکھیں کر کر سجنے لربت رو جی پیاو ہے تو پیم زری پیا لکار نے فرمایا تنہائی چ کرب نسیب کر دے پر خدا دی قسم گل کی کرا بلیا ایس حد تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ پتھر بھی پانی لگ پہ پر دل ٹی وی ویخ ویخ فلما ویخ ویخ بے حیائی کر کر کے نا ان ساٹے سخت ہو گئے کہ ہوں سڈے دل چتروں نہیں لیکن آ میں تینو گل سنا حضرت عمر بن ستارے جنانو کملی والے محبوب نے جنتا کی دی مشاورت دیتی ہے آپ دے سر اپنے رخسار مبارک دے ایدر بھی کالی لکیر پہ گئی ادھر بھی کالی لکیر پہ گئی حضرت امر رو طرف کے زمین تے دیکھ جدو یاد خالق ایسے حال چمر دی رات گزر دی سی آپ نے خاجم رکھا سی نو نرمان اے لیے آپ دی رات جدو پوے میرے گھر بھی بیان کے آواز لا اے وہی لمبی سو بڑا سولہ آئی اج رات جاگ کے رب یاد کر لے پروان او غلام نے آواز لائی حضرت عمر مبارک چیو غلام نو بلایا فرمایا بےلی اج تو بعد نو مینو جگاوڑ گئے رب دا پیغام آ گیا پاس رات ن نہیں سو دے گا اس کاسد نے اپنے جگا کے رکھنا ہے قربان جاو ایمان والے حضرت داؤد پیغمب نبی سن آپ دے تھلے بچھاو کا جڑا گدا نا گدا کل دجائے روہ دے سوا پری سیری داؤد نے بیٹے سلیمان علیہ سلام نے ساری دنیا تادشاہی کی تے. حضرت داؤد السلام دا گدا مبارک بچ سواہ پری آپ رات نو سونا روان گلا ہو جانا اترو حضرت زمین تے ڈگنے شروع ہو جانے اس حال تھوڑا دل کے خیال آیا میرے اترو ای گئے زمین تے ڈگ پے ایک خیال گزریا نالی فرمایا ہے افسوس اے ہوئی خیال ایک نواں گناہ بن گیا ہے اے دابوے کیوں سوچیا ہی اترو ایگ پہل سر رو, دیا رو, دیا رو دیا. قربان جائی ہے کتاب لکھا ہے حدیث دوں دابو علیہ السلام پیغمبر کوئی گلاس پانی دا نہیں سلفی جد بھی ہاتھ مجھ پانی لینا ہے ادھا گلاس پانی دا بھرنا ادھا گلاس آسرو نال بھر جاؤ رب دے خوف پیار ملتا ہے کہ خالق دے کو پیش ہونا پتہ نہیں کی بنیا تین پتہ ہے کوسلے اللہ دے پیغمبر آخر گے نفسی, نفسی نفسی نفسی جاؤ کسے کسی ہورل جاؤ جاؤ کسے کسی ہورل کول جاؤ ایمان والے کملی والے نے فرمایا راجل ہوں راہ کھا لے جرد جڑا کلیا بہ کے رب او دیاں اکھا وگ پی ایسا مرد بھی اللہ نے اپنی رحمت والی سات فرم فرمایا راجو رن داہت ہو امراط ہو وہ مرد جن عورت بلاوے برائی وقت ذات نسا بل و, و جمال خوبصورت ہو سارا کچھ ہوگا پھر وہ فکالا فلا سرمایا تو مرد رکھے وہ دیر میں میری میں رب تو ڈرنا رب دے کو جن ہر سب کرے میں لرنا یہ کم نہیں کر سکتا رب سونے کا حبیب فرما ہے اصل دے دہاڑے رب ایسے مرد ن بھی اپنی ارشد سات فرما کیوں خدا قربان جائیے ایمان والے جڑا مرد نوجوان ہو شنا تو بچ جائے اک بے حیائی تو بچاو رب دے خوف تو میں کتاب چ پڑھا تفسیر دی اللہ سونا حضرت یوسف علیہ السلام نو حکم فرما ہے یوسف ذرا جاؤ اس مرد دیکھاؤ جڑا میرے حبیب کا امتی ہے پیغمبر سوتے تخا تو بچے اور میرے محمدی حکمت بھی آئے جاؤ اونوں خاؤ, او تو زیارت کر لوگایا او مردہ کے میں اللہ کو ڈرنا اس کم کے قریب نہیں جانتا ایسا مرد بھی قیامت والے دل اللہ دے د آصل فرماوے گا سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہو گیا۔ یہ گلا ساری ہیں نہ غیب دیو جو منونہ بالغیب مومن دشان کہے بل دیکھی چیز تے ایمان رکھنا قبر دی منزل ویکھی تے نہیں حشر بھی منزل ویکھی تے نہیں تائیں تے ہنسے گا جن نظر اجاتے ہنسے رہیں اللہ اکبر امام ابن حضر ہے سبھی احمد اللہ علیہ فرماندے نے اپنی کتاب اماجر دن سنایا مکے کے قبرستان دی گل ایک نوجوان دفنایا گیا کئی آن کے دیکھا روزانہ قبر و گدا نکلتا ہے ہیگ کے کمر چ اسے قبر کمر گدے دی شکل نکلتی پھر کمر چر جا ہاں دیکھا کہ پوچھا کما کے دسیا فلاں بی, بی ایفنایا گیا اے جا پوچھا مائی نو سے ایڈا کہڑا گنا کیا تیرے پتر نے مائی کہ پترو جدو نماز کا ٹائم ہوں سی میں اپنے پتر سا جا بیٹے نماز پڑیا میں نو مینو کہ کدے وگو نہ مول مائی چپ کر جا منہ بند رکھ میں واستے انہیں اگن گزا کہہ دینا کھوتا کہہ دینا مائی نے آخیا رب نے ان سزا دیتی ہے کمر چلتا ہے کھوتے کی شکل بل کے ہیگ دے ماں بدوا لگی پی ہے اللہ بھی نا فرمانی کی سزا لگی پی اے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دے امت ہی نہیں سن نہ کو نہیں سی بے لار رحمت پی جے انہوں پہ تو میں میں اس پاگ دی اولاد نہیں نہ دی اولاد آئے تھے چھٹ دیاں نہیں اتے کم تے عمل کام فرما حدیث پاک مستفا بھی فرمایا کملی والے حریب نے اللہ وسلم، اللہ صحابہ فرما نے حضور نماز کھڑوے سن دل چویں آواز حضور دے جنہیں کوئی ہاندی کبل بھی ہوف نی آواز دل چاہر بار بھی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تو حالت سی آپ دے دل کی آواز تے کئی میلوں تک جی سی دل دے ابلن کی آواز آتم سفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تالے مریے تو پتا جا لگے انگریز نے پردے بڑے موٹے جا دیتے اکانگریز پردے پے قبر ہے کون تو منگی نہیں ایسا کام کر دن ساری اکھاں سے بھی پردے پی گئے ہیں آتے جیون کی جان ta yo but a God سام صا ہزور میں وا فرمایا سب کار آجو لو بائ نئی دے سرکار سامنے بیٹھے مرد کے اکان چھڑو نکلے جدو آسو نکلے بخش چڈا میرے پاک حبیب فرما دے ہر شاید تلنی پر اترو نہیں تلنے جڑے مومن دی اکھ چ رب دے خوف جی یا مصطفیٰ دی محبت وچ چترو نکل جانے فرمایا قیامت والے دل سمندر تے دریا بن کے جہنم تے کے جہنم بجھا چکن گے تیرے اتروا دی شان ہے جترو رب دی یاد ڈگ پوے مومن ساریاں عبادتاں ساریاں عبادتوں ساریا ریاست دل نرم کرنے تاکہ تیرے دل دے اندر اس مولا دی یاد بیٹھ جائے آنکھیں ہوں سلطان حضور بے شاہ سرکار دا کلام بھی سنا دیاں شاہ شاپ دے نے کل کتن ول دیا کڑے وہ جانا وہ بلیا خدا نہ ہی ہاسے بےلے میلے چڑھ دے کر لے کار جے بچنا چاہنا ہے پھر پچھتاوے گا تے پھر کی پچھتاوا جدو کھیت ہی برباد ہو گیا بارش ہوئی ہوئی تو کی ہوئی اے جڑے بزرگ لوگ نے اپنے آپ مونس لفظ بولتے ہیں حکیر سمجھتے ہیں تاں کر کے بڑیا اپنے آپ سمجھتے ہیں کیوں مرد ہو ہے جڑا کامیاب ہو جائے وہ سمجھتے نہیں ناکام ہوئے پے رب دی رب دلچ نکل جان گے پھر مرد ہے ہالے ارد اپنے آپ نہیں سمجھتے روزہ رکھ نماز پڑھ کے تریا پھرنا فرماند رہے پہ آ روزہ نماز تڑیاں بھی کر تو ایسے کم دے سے پھرنا فرنا کم کر نماز پڑھ تے تیر نہ نہ چڑ تے تڑڑ جا پتا نہیں تینوں ہالے تو کی کری فرنایا نیکی گنا لگنے خدا دیکھوں کر کتن ول دیا کڑے کر کتن سارے مل کے کہہ دو کر کتن دی مرشد پا مت د کوئی ہوئے ہو مت ہے اور خدا دے بندے یہ چرخا رب نے دتائی ہی ذرا تند تند جوڑ لے کوئی سوتر کت لے پھر قبر سوتر کام آئے گا کوئی لباس بن جائے گا نہیں ننگے پنڈے مار کھائے گا تجریل ہوے گا ند متی دینیا کیوں پھر نی ایویں آدیا نی شرم ہیا نا گوا دیا نی شرم ہیا نا گوادیا قدر कह दो करूड़े धिया कूड़े, कूड़े कर कतन मदीने वाले भी करसने बुले शाह मननेैठे उगरा करके कह दो कर कतन اے چرخا مفت تیرے ہاتھ آیا, آیا کیسے لائے نی دولت جوانی والی مل گئی دل نے دیتا ہی جان دیتی جسم دیتا ہے مفت آیا نہ پیسے لائے نی پر قیمتی بڑائی چرخا مفت تیرے ہتھ آیا پلوں نہیں ہوں کچھ کول گوایا پلوں نہیں ہوں کچھ کول گوایا نہیں کا در میں مہنگت دو پایا نہیں کا در میں مہنگت دو پایا جد ہو یا کم سال کتن پل کڑے گر کرتن جیا کڑے گھر کرتن چرخا بنیا خاطر تری چرخا بنیا تیری کھیڈ دی کر ہیر ستوری کھیڈ دی کر ہیر ستوری ہونا نہیں ہو ڈیری ہونا نہیں ہو ڈیری مت کر کوئی اگی کڑے کر کتن بل کڑے کتن اے چرخا تیرا رنگ رنگیلا وہ چرخا تیرا رنگ رنگیلا ریس کریں دا سب قبیلا ریس سب کبیلا چلتے ہیں چارے کر لے ہی لو ہیرا چلتے ہیں چارے کر لے ہی لو ہیرا وہ گھر آوا وڑے کرتن کڑے کر کتن یا کرے کتن اس چلے خدی مت بھاری اس چلے خدی مت بھاری ہے کی جانے قدر گواری اس چلے خدی قیمت بھاری توں کی جانے قدر گواری اچی نظر فیلے ہنکاری <موسیقی> تھلے تن کر جدھر جانا ہے اچی نظر فرے ہنکاری ویسے اپنے شان گڑے کر کتن وڑے کر کتن میں کل می مرشد عالم مستاد ماں پیو نیک کاش میرا پتر بچ جاوے اس رات کس رات آئے میں کو کر کر خلیاں باہی نہ ہو غافل سمجھ کاہی نہ ہو گافل سمجھ کا دہی ایسا چرخوالو ہی ایسا ترسا گھڑوں کسے تر کال کوڑے کر کرتن دیا میں کو کہاں کر کر کھلیاں باہی میں کو کھلیاں باہی نہ ہو غافل سمجھ کر داہی ایسا ترخا گھر لوہی ایسا چرخا گھر لو ہی وہ کس ترخار کوڑے کر کتن کتن زور نل کہہ دو کتن کر کتن راج پہ کا دن چار دہاڑ پیکیا بار آئیے سویا ہاں ایتے نہیں رہنا اے راج پےکا دن چار دہاڑے نہ, خید نہ خید اے راج پے کا دن چار کڑے نہ کھیڈو کھیڈ خید گزار کڑے نہ ہو پل کوے کرے کرتن جیڑے کرتن اللہ العالمین مولا اس مقدس محفل دس کا یہ خدا دس اپنا خوف اپنا درد اپنا ذوق اپنا اپنی محبت اپنا داریت داریت موجود اس, اس, اس, اس مات بولنا میرے خیال دے بہت لیکن میں تہن شرطیا کہہ رہا اگر سنی آلمان نے قوم اپنی نو اللہ دا خوف دکھایا دوایا تو اے قوم خدا کے خوف دی وجہ بہت بہتر تو بہتر بن سکتی ہے اور بد عقیدگی کی لانت تو بچ سکتی جے آخیا کہ دو میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا تایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا یہ صرف میں حدیث پاگ پڑھیے نرئی دوکھا تو نیری نبی پاک سرکار کا ایک صحابی فوت ہوا سی حضرت عثمان بن مزوم مدی شریف چ سب پہلی میت اس بندے مرگ صحابی سی بڑا عبادت گزار لے صحابی ہو گئے سبحان اللہ نبی پاک دی ایک ساب ابے بیٹھی سی کہ لگی یہ جنتی آدمی حضور پاک ناراض ہو گئے فرمایا اللہ کنے دسے ہے جنتی تو جو پکی گل کر دیتی ہوئے جنتی ہونے دی دسیا میں اللہ دا رسولا رسول دا اللہ دے نال بلا واستا تلک ہوں میں اس دسے تو بغیر تے میں نہیں جانتا تے تیرے کول کوئی وئی نہیں آتی تین تو رب دستا ہی نہیں دے دے پشان لے جنتی یہ حضور پاک سرکار نے ان سختی نار منع فرما خدا دے حضرت فاروق آزم فرما کے سارے جنت تر جاؤ ایک باہر رہ جائے ان جہنمت بھیجنا عمر فرما نے میں خطرہ کراگا کہ امائی اور اگر قیامت متعلق دن فرمایا روز چھارے جہنم تر جاؤ ایک جنت جائے گا میں فرمایا امید کرانگا کہ وہ میں ہی ہوا جی امید ہو رب کی رحمت دی امید بھی نال ہو تکلی تول ایک پاس خوف پا دے پاسے امید رکھ برابر وزن تو جانی ہو گزرے اور جدو موت کا ویڑا ہو بے, بندے دے بیماری تاری ہو جائے کمزوری تے تڑے پا آ جائے اسلے اپنے آپ پہ امید رکھ رب کول جائے گا تے مہربانی فرماوے گا اونج کرے گا تے گناہ تو بچے گا کیونکہ گناہ کر کے رب در امید رکھنا ادھر گنا جانا ادھر امید رکھی جانا سمجھ لے شیطان تے نفس نو جانا میں چٹنا چاہتے نہیں یہ فریب سے دوخا اللہ دے بند حکم ہے عبادت کر کے تے رو اے کئی گناہ دا کھو پیچھے کر کڑوتیا تے رونے ظاہر رونے کیتی جو کڑے آ دوسرا جو وقت گزرتا ہے پیا نکی جی ہو گئی تو وچ برائی دی ملاوٹ ہو گئی ہے سہتایا نے پھر یہ رونا یا اللہ جو گھر بیٹھے ہیں پتہ نہیں ہو جائیے پھر اگلی جدو تر جائے ہو کے کوئی پتہ نہیں قبول ہوں کہ نہیں ہوں سونا منہ دے کے مار دے نبی پاک سرکار فرما نے جہاں نماز پڑھتا ہے پر برائی تو نہیں روک دماز پڑھتا ہے برائی تو نہیں روکتا فرمایا اسی نماز دب تو دور پیا ہوں دن دن کیوں نماز کے نڑے کرنا سی یہ دور پیا ہوں اس واسطے پیا ہوں کہ نماز جدو پڑھنے تو نماز نہیں تو لکھ واعدے کرنا رب اللہ میں بے, بے حی چڈ دیتی بائی چھڈ دیتی چڑھنا نہیں پیا یہ مطلب یہ نکلے تیری نماز درکڑ ہے اے دے جھٹے والدے پیک کرنے جب نال جھوٹ بولے گا کی بنے گا اس واسطے اپنے تعلق قائم رکھ اینا کو آ کے بیٹھے گا دیکھ اسماعیل صاحب نے اے آلمان دی صحبت دا نتیجہ ہی اتوں جانے سن تقریر سن واسطے فقی اتر کچی کوٹھی پھر اتوں جان جناب دے نال بیٹھن میں آلم کو نہیں یہ نال بیٹھنا ان تقریر گلا پیاریاں بھائی پی دیکھو اسی لوگ پر ضرور, ضرور ہیں پر شیخ سادی فرما دے عالم جے گناگار بھی ہوگا نا تو فرمائے وہ مثال ایون دی جی سونے کا وٹا ڈگ پوے روڑی ہر بندے نے جنہیں ویکنا سونے کا وٹا پیا چک لینا یہ گند چ پے کیوں انہیں آخنا بھی ٹھیک ہے گند ہے پر مینو تو سونے کا وٹا لمبا نا آلم گناہ گار ضرور ہے پر جہی منہ گل کر مستفا کری ہوں گناہگار نہیں تے صرف رسول دی ذات نہیں تے گناہ تو پاک تے تے جل گمکن ہی نہیں صحابی کول بھی گنا ہو سکتا ہے ولی کول بھی ہو سکتا ہے امام کول بھی ہو سکتا ہے اسی واسطے تابے داری فرض فقط رسول دی رسول اللہ کی تابےداری غیر مشرو تر دے کیونکہ ان کو گناہ نہیں ہو سکتا پیر دی پیرے داری کر کے اکھا بند کر جدھر مرضی لے جائے نا نا کٹور کٹو کے ویٹ ہاتھ لا لا کے ویخ قدم قدم تیٹ جیڑی گل پیر پیل کرد اللہ دے پاک رسول نہ رڑیے کہ نہیں رڑتی جی رل رڑ تے تو من نہیں رلدی تے چڈ دے میری گل سمجھا کہ نہیں سمجھے میں چشتیاں لیکن میں اس کے باوجود ساز نوالی نہیں سندا کیوں اس واسطے کہ نبی پاک سرکار نہیں سنی تو میرے واسطے تابے داری دی فرض ہے کسی ہور فرض نہیں جے کوئی سندا ہے بزرگ سنتا سی تو ان دا کام آخان گے ان کے ہوں اللہ میں اقبال داڑھی منائی سی گھاڑی بڑی سن پینٹ پا لیندا سی سو اللہ میں اقبال کی دا داڑھی منی کے دا تسی کےڑی بنائی آؤ <تصح> تو پھر تسا رسول اللہ رسول اللہ میں اقبال سمجھا پھر رسول اللہ نے تو نہ سمجھا <تصح> رسول دا درجہ انتی بیٹھے ہو آخ گے اللہ اقبال جو سی او دا عمل او دے وہ ارسا تابےداری دی کرنی ہے رسول اللہ دی کرنی ہے اور جا غلط کام دے اندر داری کسے دی فرل سمجھے وہ بےمان ہو بی جائے بیچارہ غلط کام دے اندر تابےداری کسے دی نہیں پہ کوئی ہوئے. ماں باپ ہوے تو پیڑا کام آکھن تے نبی پاک فرمادے نے کرنا حرام ہے بندے واسطے لا ال للمخلوق فی معاشیت الخالق پام کوئی ہوگی جنہ وے گلتی وہ ہو سکتی ہے گلتی بھی پیر بھی مومن نہیں کرتا مومن دا دل دس دق اے ہے اے سچے چھوٹے غلطے کیے کی نہیں کرنا کہ نہیں کرنا ہر اس مومن مسلمان اپنے آپ کے بچوں نبی پاک پڑھا آخرت دا درس دے خوف خدا دا درس دے قیامت والے دن بادشاہ جڑا ہوئے گا نا بادشاہ انہوں پوچھا جانا ہے عوام دے بارے تو ماں پہ انہوں پوچھا جانا ہے اولاد دے بارے مت تو میں جان چھوٹ جانی جویں تیرے تیت ماں باپ ہوے تو اپنے حقوق سمجھتا دا میرا پتر میرے نافرمان ہو جائے تو کیا مت دن پڑھی لے گا تے اپنے حق ہے ماں باپ ہونے کی حیثیت حقوق نے اولاد ہوتے. اسی طرح اولاد کے حقوق نے تیرے جی نہیں اولاد کے حقوق کی نے انہوں نے سو رب کا قرآن پڑھا نہیں. نماز دسنی فرض دسنے خدا دے نہیں حال حلال کی تمیز بھی دسنی ہوں اگر نہیں کرے گا ایک یہ خدا دے خوف نہیں دسنے قیامت آمد دن اولاد بعدی ہوئے پہلے تڑی ہوگا یہ حدیث کا فیصلے ماں تک میں اپنی طرف کہنا جی میں حدیث ہونا رہا اسی طرح حدیث سنا سکنا اس موجود اتنے کہ اولاد دے سلسلے میں ماں باپ گرفتار ہوگا بلکہ حد تک ہے کہ ماں باپ نے اگر اولاد برائی تو روکیا نہیں ٹی وی اگے کھول کے رکھ د بھی ہزار کا لا کے شابج پتر موجہ لے یقین کریں حدیث کا فیصلہ جہاں گناہ اولاد کو گا قیامت دن اس گناہ کی سزا پہلے ماں باپ نو ملے گی بعد اولاد چولاد نیو میرے گل سمجھے کہ نہیں سمجھیں نہیںلاد کٹی تو تچا رہے نہیں اولاد نہ فرمانی کرے تیری, تی او جاننا میں نافرمانی خود بھی کرے اولاد نی کرا پھر سمجھ لے راستہ ہویا ہوا جا جان کی تیاری کر تگے بگے وال پیچھے پیچھے اس واسطے ہاں ہاں جان گے بچیاں وے محمد گوٹ چوٹائی جگ سارا بہار حس لکھ ہزاری بہار دی اتے اندر خط سمانی لا محمد جس تھی ات جگ بچے کہا کنے بندے نے بھائی جہ ٹی وی تو تابا کرو کرتے اٹھتے سن نماز رنگ پیلا خون نکل جانا جہیں کسی تے تلوار چک لر رنگ کٹا ہو جرد کرنے ہزور ایک ہی حالہ پہ فرمایا اس بادشاہ کھلونا اگے ہم بجا بھی رہ گئے اس رات دی بار گاہ پیش پہ ہونا گلا کر میرے نال کرے گا میں ادنال کرے گا تو کرم کرنا ہے نبی پاک فرما نے نماز جدو بندہ ہے کھلوا کبلے درمیان رب ہوں ساری تماز گافلان والی ہے شاڑی تے, نماز بھی لیے. شاڑی تے وہ علامہ اقبال جیڑی کہہ گیا نا وہ کہ جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سدا جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آ لگی صدا تیرا دل تو ہے سنا معشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں دل ٹی وی ڈرامے کا دیکھ گا تماز گا پڑھ میں نماز کا دی ہوگی بار سورت اللہ رب العالمین مولا دی بار گار دعا ہے کچھ پرچیاں آئی نے مارا سوال ہے اکثر پڑھنے کی اجازت ناپاک ناپاپ میرے خیال دے جڑا کوئی روکے اس روکن تو مسلمان نہیں روک سکتا انڈے چوڑ پوے تو پاوے سوڑ پوے یہ نہیں ایک نرمی ریا مسئلہ نماز پچھے ہوا ہو بھی اور دیوبندی آپ وا بھی خوش ہے دیوبندی وہابی دو شاخا ہیں ایک رفائے دان کر ہیں ایک نہیں کرتے وڈیرا ایک ہی یہ محمد نبد الحاد نکی مولوی سمے دے اقائد انتہائی غلیظ میں جڑا بندہ انچوں سنیا دا امام بنے اور ان عقائد تو تبہ نہ کرے مثلا وہ کہتے نے خدا جھوٹ بول سکتا سک کتابی مسلا کتابی چڈ یار میں خود اپنے سنیا زیاؤل الوم مدرسے ددیا دا بیگپورے لو شائی مسجد ابھی میں خود گیا اج تو کئی سال پہلوں مولوی لطیف اتے